الماعون سورت الماعون مکی ہے اس میں سات آیتیں اور ایک رکو ہے نام آخری آیت میں لفظ الماعون آیا ہے یہی اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے اس کے دو نام اور ہیں سورت الدین اور سورت الیتیم زمانۂ نزول عطا اور جابر کے نزدیک یہ صورت مکی ہے اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ایک قول ہے اور قطادہ اور دیگر علماء کے نزدیک مدنی ہے ابن مرد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ارعی تلّیب و بدین مکہ میں نازل ہوئی تھی